فَأَمَّ الذيينَ فِي قُلوبِهِم زَيْغُون فَتَّبِعونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بتِغَاء الْ الفِتنَةِ وَبَتِ غاءَ تَأوِيلِ وَماَا يَعَلَم تَأويِيلَهُ إللا اللهَّ وَراسِخُونَ فِي العلْمَقولُونَ آممََّ بِهِ كُلم مِنْ عيدِ رَبِّنَا وَمَا يَذكَّرُ إل أُلُأَبَاب ربوب انب رنخلی یقینا اللہ تعالی پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتے ہیں بناتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق حق نہیں وہ غالب ہیں حکمت والے ہیں وہ اللہ جس نے آپ پر اے نبی کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ آیتیں ہیں بس جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی طلب اور ان کے مراد کی جستجو کے لیے ان کی حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتے پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو صرف عقل مت حاصل کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کیجئے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے یقیناً آپ ہی بہت بڑی عطا دینے والے ہیں اے ہمارے رب آپ یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والے ہیں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے سامعین اب عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے ماں کے پیٹ میں تصویریں بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ آسمان و زمین کے غیب کو وہ بخوبی جانتے ہیں اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں یعنی چھپی ہوئی نہیں وہ تم کو تمہاری ماں کے پیٹ میں صورت عنایت فرماتے ہیں جس طرح کی چاہتے ہیں اچھی بری نیک بد اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں وہ غالب ہیں حکمت والے ہیں جبکہ صرف اللہ ہی ایک نے اے انسانوں تم کو بنایا اور پیدا کیا پھر عبادت دوسرے کی کیوں کرو وہ لا زوال عزتوں والے ہیں غیر فانی حکمتوں والے ہیں اٹل حکموں والے ہیں اس میں اشارہ ہے بلکہ تصریح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہی کی پیدا کیے ہوئے اور اللہ ہی کی چوکٹ پر جھکنے والے تھے جس طرح کل انسان ہیں انہی انسانوں میں سے ایک آپ بھی ہیں وہ بھی ماں کے رحم میں بنائے گئے اور میرے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے پھر اللہ کیسے بن گئے جیسے کہ لعنتی جماعت نصارہ یعنی کرسچنس نے سمجھ رکھا ہے حالانکہ وہ تو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف رگ و ریشے میں ادھر ادھر پھرتے پھراتے رہے جیسے اور جگہ ہے فی فی خلق, من بعد خلق ظلمات ثلاث. وہ اللہ تعالی جو تم کو تمہاری ماؤں میں پیدا کرتے ہیں ایک پیدائش کے بعد دوسری طرح کی بناوٹ تین تین اندھیروں میں ہوتی ہے یہاں بیان ہو رہا ہے کہ قرآن میں ایسی آیتیں بھی ہیں جن کا بیان بہت واضح بالکل صاف اور سیدھا ہے ہر شخص ان کے مطلب تک پہنچ سکتا ہے اور بعض آیات ایسی بھی ہیں جن کے مطلب تک عموماً ذہن رسائی نہیں کر سکتے اب جو لوگ دوسری قسم کی آیات کو پہلی قسم کی طرف لوٹائیں یعنی جس مسئلے کی سراحت جس آیت میں پائیں لے لیں تو وہ سیدھے راستے پر ہیں اور جو صاف سریح آیات کو چھوڑ کر ایسی آیات کو دلیل بنائیں جو ان کے فہم سے بالاتر ہیں اور ان میں الجھ جائیں یہ وہ ہیں جو منہ کے بل گر پڑے امول کتاب یعنی اصل اصول کتاب اللہ کی وہ صاف اور واضح آیات ہیں شک و شبے میں نہ پڑو اور کھلے احکام پر عمل کرو انہی کو فیصلہ کرنے والی مانو اور جو نہ سمجھ میں آئے اسے بھی ان سے ہی سمجھو بعض اور آیتیں ایسی بھی ہیں کہ ایک معنی تو ان کا ایسا نکلتا ہے جو ظاہر آیتوں کے موافق ہو اور ممکن ہے کہ اس کے سوا اور معانی بھی نکلیں گو وہ حرف لفظ اور ترکیب کے اعتبار سے ہو نہ کہ واقعی طور پر تو ان غیر ظاہر معنوں میں نہ محکمات اور متشابہات کی وضاحت محکم اور متشابہ کے بہت سے معنی سلف سے منقول ہیں ابن عباس رضی اللہ عنما تو فرماتے ہیں کہ محکمات وہ ہیں جو ناسخ ہوں جن میں حلال حرام احکام حکم ممنوعات حدیں اور اعمال کا بیان ہو اسی طرح آپ سے یہ بھی مروی ہے قل و اطلوم ما حرم ربکم علیکم اور اس کے بعد کی حکموں والی آیتیں محکمات ہیں اور وقع ربک اللہ تعبود اللہ عیاح اور اس کے بعد کی تین آیات ابو فاقطہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صورتوں کی شروع ہیں یاہیہ ابن عمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فرائض اور احکام اور روک ٹوک اور حلال و حرام کی آیات ہیں سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں انہیں اصل کتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تمام کتابوں میں ہیں مقاتل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ تمام مذہب والے انہیں مانتے ہیں متشابہات ان آیات کو کہتے ہیں جو منسوخ ہیں اور جو پہلے کی ہیں اور جو پیچھے کی ہیں اور جن میں مثالیں دی گئی ہیں اور قسمیں کھائی گئی ہیں اور جن پر صرف ایمان لایا جاتا ہے اور عمل کے لیے وہ احکام نہیں ابن عباس صدی اللہ عنہما کا بھی یہی فرمان ہے مقاتل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد صورتوں کے شروع کے حروف مقطعات ہیں مجاہد رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہیں جیسے اور جگہ ہے کتاب ہم مثانی اور یہ بھی مذکور ہے کہ یہ وہ کلام ہے جو ایک ہی طرز کے ماتحت ہو اور مثانی وہ ہے جہاں دو مقابل کی چیزوں کا ذکر ہو جیسے صفت جنت و دوزق کی اور حال نیکوں اور بدوں کا وغیرہ وغیرہ اس سائت میں متشابہ محکم کے مقابلے میں ہے اس لیے ٹھیک مطلب وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا اور یہی فرمان ہے محمد ابن اسحاق ابن اصعٰ اللہ کا فرماتے ہیں کہ یہ رب کی حجت ہے ان میں بندوں کا بچاؤ ہے جھگڑوں کا فیصلہ ہے باطل کا خاتمہ ہے انہیں ان کے صحیح اور اصل مطلب سے کوئی گھما نہیں سکتا نہ ان کے معنی میں ہیر پھیر کر سکتا ہے متشابہات کی سچائی میں کلام نہیں نہ ان میں تصریف و تعویل کرنی چاہیے ان سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایمان کو آزماتے ہیں جیسے حلال و حرام سے آزماتے ہیں انہیں باطل کی طرف لے جانا اور حق سے پھیر دینا نہ چاہیے اہل بدعات متشابہات سے ہی استدلال کرتے ہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں میں کجیر ٹیڑھا پن گمراہی اور حق سے باطل کی طرف جانا ہے وہ متشابہ آیات کو لے کر اپنے بدترین مقاصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور لفظی اختلافات سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنی طرف موڑ لیتے ہیں اور جو محکم آیات ہیں ان میں ان کا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا کیونکہ ان کے الفاظ بالکل صاف اور کھلے ہوئے ہوتے ہیں نہ وہ انہیں ہٹا سکتے ہیں نہ ان میں اپنے لیے کوئی دلیل پاتے ہیں اس لیے فرمان ہے کہ اس سے مقصد ان کا فتنے کی تلاش ہوتی ہے تاکہ اپنے ماننے والوں کو بہکائیں اپنی بدعاتوں کی دلیل قرآن سے لانا چاہتے ہیں حالانکہ قرآن تو بدعاتوں کی تردید کرتا ہے جیسے کہ عیسائیوں نے دلیل پکڑی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا لڑکا ہونے پر قرآن کے الفاظ روح اللہ اور کلیمت اللہ سے بس اس متشاب آیت کو لے کر صاف آیت جس میں یہ لفظ ہیں کہ ان ہوا اللہ عبد یعنی عیسىٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے ایک غلام ہی ہیں جن پر اللہ تعالىٰ کا انعام ہے اور جگہ ہے ان عند اللہ كہ مثل آدم یعنی عیسیٰى علیہ السلام کی مثال اللہ تعالىٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ انہیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا پھر اسے کہا کہ ہو جا وہ ہو گیا چنانچہ اسی طرح کی اور بھی سریح آیتیں ہیں ان سب کو چھوڑ دیا اور متشاب آیتوں سے عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بیٹا ہونے پر دلیل پکڑی حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں غلط تویر و تحریف کی مذمت پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی دوسری غرض آیت کی تحریف ہوتی ہے کہ اسے اپنی جگہ سے ہٹا کر مفہوم بدل لیں رسول اللہ نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیات میں جھگڑتے ہیں تو انہیں چھوڑ دو یہی لوگ اس آیت میں مراد لیے گئے ہیں یہ حدیث مختلف طریق سے بہت سی کتابوں میں مروی ہے صحیح بخاری شریف میں بھی یہ حدیث اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے ملاحظہ ہو صحیح بخاری کتاب القدر مسرت احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ یہ لوگ خوارج ہیں بس اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ موقف سمجھ لیا جائے تاہم اس کا مضمون صحیح ہے اس لیے کہ پہلی بدعات خوارج نے ہی پھیلائی یہ فرقہ محض دنیاوی رنج کی وجہ سے مسلمانوں سے الگ ہوا رسول اللہ نے جس وقت غزوہ حنین کی غنیمت کا مال تقسیم کیا اس وقت ان لوگوں نے اسے خلاف عادل سمجھا اور ان میں سے ایک نے جسے دلخواسرا کہا جاتا تھا اس نے رسول اللہ کے سامنے آ کر صاف کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے آپ نے اس تقسیم میں انصاف نہیں کیا رسول اللہ نے یہ سن کر اس کو جواب میں ارشاد فرمایا مجھے تو اللہ نے امین یعنی امانت دار بنایا تھا اگر میں بھی انصاف نہ کروں تو پھر تو تو برباد ہوا اور نقصان میں پڑا جب وہ لوٹا تو عمر رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دی جائے کہ میں اسے مار ڈالوں رسول اللہ نے فرمایا چھوڑ دو اس کی جنس یعنی اس کی اولاد میں سے ایک ایسی قوم نکلے گی کہ تم لوگ اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں اور اپنی قرآن خوانی کو ان کی قرآن خوانی یعنی قرآن کے پڑھنے کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے دراصل وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے تم جہاں انہیں پاؤ قتل کرو ان کے قتل کرنے والے کو بڑا ثواب ملے گا یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ان کا ظہور ہو گیا اور آپ نے انہیں نہروان نامی علاقے میں قتل کیا پھر ان میں پھوٹ پڑی اور ان کے مختلف الخیال فرقے ہو گئے اور نئی نئی بدعت دین میں جاری کر لیں اور اللہ کی راہ سے بہت دور جا پڑے ان کے بعد قدریا فرقے کا ظہور ہوا پھر معتزلہ نکلے جہمیہ وغیرہ پیدا ہوئے اور رسول اللہ کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی کہ میری امت میں تحت تر فرقے ہوں گے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک جماعت کے صحابہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہوں گے آپ نے فرمایا وہ جو اس چیز پر ہوں جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب یہ روایت مصدرک حاکم کی ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا اس کی حقیقی تعویل اور واقعی مطلب اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں لفن الا پر وقف ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تو فرماتے ہیں کہ تفسیر چار قسم کی ہے ایک وہ جس کے سمجھنے میں کوئی معذور نہیں ایک وہ جسے عرب اپنی لغت یعنی عربی زبان سے سمجھتے ہیں ایک وہ جسے جید علماء اور پورے علم والے ہی جانتے ہیں اور ایک وہ جسے بجز اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا ایک حدیث میں ہے کہ قرآن اس لیے نہیں اترا کہ ایک آیت دوسری آیت کے خلاف ہو جس کا تم کو علم ہو اس پر عمل کرو اور جو متشابہ ہوں ان پر ایمان لاؤ ابن عباس صدی اللہ عنہما عمر بن عبدالعزیز اور مہلک ابن انَََصرحیم اللہ سے بھی ہی مروی ہے کہ گہرے علم والے بھی اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتے ہاں اس پر ایمان رکھتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کی تعویل کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے پختہ علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہمارا اس پر ایمان ہے ابی ابنقاب رضی اللہ عن بھی یہی فرماتے ہیں امام ابن جریر بھی اسی کو پسند کرتے ہیں یہ تو تھی وہ جماعت جو اللہ پر وقف کرتی تھی اور بعد کے جملے کو اس سے الگ کرتی تھی کچھ لوگ یہاں نہیں ٹھہرتے بلکہ فی العلم پر وقف کرتے ہیں اور اکثر مفسرین اور لہر اصول بھی یہی کہتے ہیں ان کی بڑی دلیل یہ ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے ایسی بات کہنی ٹھیک نہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ میں ان راسخ علماء میں ہوں جو تعویل جانتے ہیں مجاہد فرماتے ہیں راسق علم والے تفسیر جانتے ہیں محمد ابنی جعفر ابن زبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل تفسیر اور مراد اللہ تعالی ہی جانتے ہیں اور مضبوط علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے پھر متشابہات آیات کی تفسیر محکمات کی روشنی سے کرتے ہیں جن میں کسی کو مجال سخن نہیں رہتی مضامین قرآن ٹھیک ٹھاک سمجھ میں آ جاتے ہیں دلیل واضح ہوتی ہے عذر ظاہر ہو جاتا ہے باطل چھٹ جاتا ہے اور کفر دفع ہو جاتا ہے مسرد احمد کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس صلی اللہ عنہما کے لیے دعا کی کہ اے اللہ انہیں دین کی سمجھ دیجئے اور تفسیر کا علم دیجئے بعض علماء نے یہاں تفصیل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں تعویل دو معنی میں قرآن قریب میں آئی ہے ایک معنی تو جن سے مفہوم کی اصلی حقیقت اور صحیح اصلیت جیسے قرآن میں ہے یا کہ قیصوف علیہ السلام نے اپنے ابا یعقوب سے کہا کہ اے میرے ابا یہ میرے خواب کی صحیح تعبیر ہے اور جگہ ہے ہل یم وریل اویلو یعنی کیا کافروں کو انتظار صرف اس کی حقیقت ظاہر ہونے کا ہے جس دن اس کا مزداق آ جائے گا بس ان دونوں جگہ مراد تعویل سے حقیقت ہے اگر اس آیت مبارکہ میں تعویل سے مراد ہی تعویل لی جائے تو اللہ پر وقت ضروری ہے اس لیے کہ تمام کاموں کی حقیقت اور اصلیت بجز اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتے تو راسیخون فی العلم مبتدا ہوگا اور یقل امن بھی ہی خبر ہوگی اور یہ جملہ بالکل الگ ہوگا دوسرے معنی تعویل کے تفسیر اور بیان اور ایک شعی کی تعبیر دوسری شی سے ہوتے ہیں جیسے قرآن میں ہے نبئنا نہ بھی یعنی ہمیں اس کی تعویل بتاؤ یعنی تفسیر اور بیان اگر آیت مذکورہ میں تعویل سے یہ مراد لی جائے تو فی العلم پر وقف کرنا چاہیے اس لیے کہ پختہ علم والے علماء جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کیونکہ خطاب انہی سے ہے گو حقائق علم انہیں بھی نہیں تو اس بنا پر امن ابھی حال ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معطوف ہو بغیر معطوف علے کے جیسے اور جگہ ہے لالف قرآل محاجرین سے یقول عرب لنا تک اور جگہ ہے و ج ارب المل قنصفہ یعنی و جَ الملفوفن سفوفہ اور ان کی طرف سے یہ خبر کہ ہم اس پر ایمان لائے اس کے معنی ہیں کہ متشابہ پر ایمان لائے پھر اقرار کرتے ہیں کہ یہ سب یعنی محکم اور متشابہ حق و صدق ہے اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے اور گواہی دیتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس میں کوئی اختلاف اور تضاد یعنی باہمی ٹکراؤ نہیں جیسے اور جگہ ہے افلبرا یعنی کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا اسی لیے یہاں بھی فرمایا کہ اسے صرف عقل مند ہی سمجھتے ہیں جو اس پر غور و تدبر کریں جو صحیح سالم عقل والے ہوں جن کے دماغ درست ہوں مصنف عبد عبدالرزاق مسند احمد وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے چند لوگوں کو دیکھا کہ وہ قرآن شریف کے بارے میں لڑ جھگڑ رہے ہیں آپ نے فرمایا سنو تم سے پہلے لوگ بھی اسی میں ہلاک ہوئے کہ انہوں نے کتاب اللہ کی آیات کو ایک دوسرے کے خلاف بتا کر اختلاف کیا حالانکہ کتاب اللہ کی ہر آیت ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہے تم ان میں اختلاف نکال کر ایک کو دوسری کے متضاد یعنی ٹکرانے والی نہ بتاؤ جو جانو کہو اور جو نہ جانو اسے جاننے والوں کو سونپو مشدب اعلیٰ کی حدیث میں ہے کہ قرآن سات حرفوں پر اترا قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے قرآن میں اختلاف اور تضاد یعنی باہمی آیتوں کے درمیان ٹکراؤ پیدا کرنا کفر ہے جو جانو قرآن میں سے اس پر عمل کرو جو نہ جانو اسے جاننے والے کی طرف سونپو یعنی اللہ جل لہو کی طرف فی العلم سے کون لوگ مراد ہیں رافق بن یزید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فی العلم وہ لوگ ہیں جو متوازے ہوں جو آجزی کرنے والے ہوں رب کی رضا کے طالب ہوں اپنے سے بڑوں سے دبنے والے نہ ہوں اپنے سے چھوٹے کو حقیر بنانے والے نہ ہو پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو جب آپ نے ہدایت پر جما دیا ہے انہیں ان لوگوں کے دلوں کی طرح نہ کیجیے جو متشابہ کے پیچھے پڑھ کر خراب ہو جاتے ہیں بلکہ ہمیں اپنی صراط مستقیم پر قائم رکھیے اور اپنے مضبوط دین پر دائم رکھیے اور ہم پر اپنی رحمت نازل کیجیے ہمارے دلوں کو سباتی دیجیے ہماری پراگندندگی کو دور کر کے ہمارے ایمان و یقین کو بڑھا دیجیے آپ بہت بڑا دینے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے مقلب القلوب اے دلوں کے پھیرنے والے ثبت قلبی علیہ دین اک میرے دل کو اپنے دین پر جمع ہوا رکھیے پھر یہ دعا ربنا لا الز قلوبنا پڑتے یہ حدیث ترمیزی کی ہے مسرد احمد کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہ کہ اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے سب بتقل میرے دل کو اپنے دین پر جما دیجئے اسما رضی اللہ عنہ نے ایک دن پوچھا کیا دل الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ہاں ہر انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے اگر چاہے قائم رکھے اگر چاہے پھیر دے ہماری دعا ہے کہ ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کیجئے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عنایت فرمائیے وہ بڑی دین والے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسما رضی اللہ عنہ کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سن کر آپ سے پوچھا تو رسول اللہ نے وہی جواب دیا اور پھر قرآن کی یہی آیت پڑھی یہ حدیث گو کے ضعیف ہے لیکن آیتِ قرآنی کی تلاوت کے بغیر تو بخاری اور مسلمیں بھی مروی ہے نسائی وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو جاتے تو یہ دعا پڑھتے الا انت کا اے نہیں ہے کوئی معبود بھرق سوائے آپ کے استغ لذنبی میں آپ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں وہ اسلوكا اور آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتا ہوں اللہ مجدنی اللہ میرے علم میں اضافہ کیجیے اور میرے دل کو جب آپ نے ہدایت دے دی ہے پھر گمراہ نہ کیجیے وہبلی ملدن کا رحمتن اور مجھے اپنے پاس کی رحمت بخشیے نک ان تلوب بے شک آپ تو بہت کچھ دینے والے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھائی پہلی دو رکعتوں میں الحمد کے بعد مفصل کی چھوٹی سی دو صورتیں پڑھیں اور تیسری رکعت میں صورتُ الفاتحہ کے بعد یہی سورِ عمران کی آیت پڑھی ابو عبد اللہ بہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قریب چلا گیا تھا یہاں تک کہ میرے کپڑے ان کے کپڑوں سے لگ گئے تھے اور میں نے خود اپنے کان سے ابو بکر صدیقردی اللہ عن کو یہ پڑھتے ہوئے سنا یہ روایت عبدالرزاق معطب والک وغیرہ میں ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جب تک یہ حدیث نہیں سنی تھی آپ اس رکعت میں سرح اللہ وحد پڑھا کرتے تھے لیکن یہ حدیث سننے کے بعد امیر المین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بھی اسی کو پڑھنا شروع کیا اور کبھی ترک نہیں کیا پھر فرمایا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ قیامت کے دن اپنی تمام مخلوق کو جمع کرنے والے ہیں اور ان میں فیصلے اور حکم کرنے والے ہیں ان کے اختلافات کو مٹانے والے ہیں اور ہر ایک کے بھلے برے عمل کا بدلہ دینے والے ہیں اس دن کے آنے میں اور آپ کے وادوں کے سچا ہونے میں کوئی کلام اور کچھ شبہ اور شک نہیں